بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا وقعت وقات واقع واقع ہونے والی واقع ہو جائے لئی سلی و قاتی اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں خوف و تم کسی کو پست کرے کسی کو بلند اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا جب زمین بھونچال سے لرزنے لگی وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثَّا پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ وہ اصابل مئی منتیما تو داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں وہ اصحابل مش امتیماں مش اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں وسا بیکون اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں اولائک اکل وہی خدا کے مقرب ہیں فی جن نعیم نعمت کی بہشتوں میں فل تم منل وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے وَقَلِيلٌ من الْآخِرِينَ اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے علی سغر موضون لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر مُتَّقِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ عامنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے بی یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر لا عنها ولا اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی وفا کی ما اور میوے جس طرح کی ان کو پسند ہوں اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے وہ اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہورے جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی جزا یہ ان کے امال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے وہاں نہ بےحدا بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ اللہ سلام سلام ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا افحابل یمی ما افسحابل یمین اور دانے ہاتھ والے سبحان اللہ دانے ہاتھ والے کیا ہی ایش میں ہیں فی صدر مغبود یعنی بے خار کی بیریوں وہ تہ بتہ کیلوں ممدود اور لمبے لمبے سیوں اور پانی کے جھرنوں فاطم اور میو ہائے کے باغوں میں لا ولا جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے وفو شو اور اونچے اونچے فرشوں میں ہم نے ان ہروں کو پیدا کیا فجا اللہ تو ان کو کماریاں بنایا عرباً اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر الیمین یعنی دہنے ہاتھ والوں کے لیے فل یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں وہ سُل من منلری اور بہت سے پچھلوں میں سے وہ اصحاب شیمال شمال اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں فی سبو میم یعنی دوزق کی لپٹ اور کھالتے ہوئے پانی میں من اور سیاہ دھویں کے سائے میں لا لاباری کریم جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما نہ قبل کا متوفین یہ لوگ اس سے پہلے ایشے نعیم میں پڑے ہوئے تھے يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنفِ اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے أَئذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا متنا وکمب اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹھی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا او اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی ال ان کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے سب ایک روزے مقرر کے وقت جمع کیے جائیں گے سم نم ہون پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو لون امل شجر زبر کے درخت کھاؤ گے فمالی اون منہ بکون اور اسی سے پیٹ بھرو گے فشاری بونا ال من الحمی اور اس پر کھالتا ہوا پانی پیو گے فشاری بونا شوبل اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں ہان ظلم یو مدیم جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی نحنو خلقناکم فلاولا تصدقون ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے افاول ایتم ماتمنون دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو ا انت تخلقونه ام نحن کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے آجز نہیں علیہ ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں افو بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو تم ام نحن تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں لو حطاما اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ ان کے ہائے ہم تو مفتاوان میں پھنس گئے بل نخ بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب افوا تم الشو بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو من نحن کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے افوا بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو اأنتم کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں و نو جاؤ ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے فسبح تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو فلا اقسم بمواقع ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم وہ ناویم اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کریم کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے فی کتاب جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے لا مس إلا اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہے پرور دگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے اف الحدی تم بدہنون کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو وہ تجاون کم ان تو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو فل بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے وہ تمون اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو ونحن أقرب ولكن لا اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے فل تم مدین بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تم فوتی تو اگر سچے ہو تو روح کو پھر کیوں نہیں لیتی فن کیا نام المکوین پھر اگر وہ خدا کے مقربوں میں سے ہے فو نعیم تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ یمین اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے فصلا ملک امن أَصْحَابِ یمین تو کہا جائے گا کہ تجھ پر دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام و المکبی نو اور اگر وہ جٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے فن امی تو اس کے لیے کھولتے پانی کی زیافت ہے وہ تفلی تجحیم اور جہنم میں داخل کیا جانا حقل یقین یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے فصب تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تصویر کرتے رہو